اور اللہ کے سوا ایسوہے کو پوچھتے ہیں جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں اور کافر اپنی رب کے مقابل مقابلشتان کو مدد دیتا ہے